اللہ وحدہ وحدہ وحدہ وحدہ لا لا, لا, لا مثلہ اللہ اللہ محمد را لا رسول بعدہو لا امت بعد امتہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد من اللہ علی المؤمنین اذ باعث فیہم رسولا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 اللہہ مالائقہ تو ہو یا صلوںنا ال نبی یا یہلظین نہ آمنو سل اللہ وسے تسلیمہ وصللہ اللہ تعال ال خے خلکہ ہیں و نورےہ شہی، ووزین فرشہی محممدیمہ الل عليهلیے ہی وہ اللہ ہ بے رحمت کا یا رحم راہے میں ووز ساام۔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 مجازی سانے کو نہ دیکھ وہی جو مجازی سانے ہے وہ خود مصنوع ہے تو اپنے آپ کو دیکھ کے کس, کس طرح اللہ نے تجھے تو اپنے اپنی پیدائش کو دیکھ اپنی بناوٹ کو دیکھ کے کس طرح اللہ نے تو سب چیزیں تو, تو اس سے بنی ہیں تجھے کس نے بنایا ہے ایک بندہ سوال کرتا تھا یہی مجھ پر تو اس کا وال بند ہو گیا دل کا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 جس نے توحید کو نہ مانا اس نے قرآن مجید سمجھا ہی نہیں تو اللہ فرماتا ہے میری آیا کافروں کو کچھ دیتی ہی نہیں یہ قرآن کا بارد اللہ بارد بارد اگر یہ کمالات ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقفی کیا تھی یہ ایٹم نہ بنا دیتے لیکن یہ کمالات توہین ہے اہل روح لوگ مک سے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 مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی تم وہ چیز استعمال کرتے ہو انگریز نے بنائی وہ نعوذ باللہ میں نے کہا بنائی نہیں ہے ماہیت تبدیل کی ہے اثر بھی اللہ نے رکھا ہے اثر ابھی کھینچ لے تمہاری کار پھیر جائے گی کون چیز ہے دوڑنے والی وہ اس کے حکم سے دوڑ رہی ہے میں نے کہا تیرا جواب تو ہے تلوار لیکن مجھے طاقت نہیں تم تو ہمیں مرواؤ گے سورو فران کہتے تھے کپتی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 تُو جو بلتا ہے بیل واسطہ حکومت یہود بل شیطان بول رہا ہے تو نہیں بولتا تو ہے بھی نہیں تُو, تو فنا ہو چکا ہے کیونکہ یہ بتاؤ ایمان سے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سرداری نظام تھا اہل قریش سے ٹکراؤ لیا یا مولوی اور املاس عمرا سے لیا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 اللہ ماں کا معنی کارا نہیں ہے اللہ ماں کا معنی ہے علم دینا سکھانا انہوں نے حدیث کے معنی بدل دیے اور پھر دیکھو ہماری وہ مثال دیتے ہیں کہ ذات کی چمبیلی کل کلڑی, کلڑی کہتے ہیں نا اور چمبا شاہطیر کے ساتھ یہ وہی ہیں صحابہ کی مثال جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے اللہ. ارے ایمان سے صحابہ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 علم مرغ وہ عقل بالا ہے پسر علم جو ہے یہ پرندہ ہے اور عقل جو ہے وہ پر, پر ہے تو یہ بے پر علماء ہیں عقل نہیں ہے ان کے پاس صحابہ کی مثال دے دی اور پھر بادشاہی کس کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قانون کس کا اسلام کا تھا اور وہ مفتوح تھے کان کھول کر سن لو اور وہ جاہل مولوی کو بھی کہہ دو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 جہاں ملک میں دنیا میں پھرے پھرتا رہے کیونکہ وہ کھچ کر لائے گا کھینچے گا نہیں تو, تو کھچنے والا ہے تو صحابہ کی مثال اپنے ساتھ اور پھر اس سور کو بتاؤ عالم کو بات گو سے سننا ایک او تائز نے ایک او تائز خاص ازن عام سنت بنتی ہے ازن خاص سنت نہیں بنتی اس میں ملا سے پوچھتا ہوں خداروں اگر یہ سنت بنتی ہے تو سارے صحابہ مجرم تابی مجرم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 خدا کی قسم ہم رسالت کا میلاد مناتے ہیں ذات کا آ جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا محمد نہیں مگر رسول, رسول ہے رسال رسول رسول رسول رسول رسول تو رسالت, رسالت احکام سے تعبیر ہے رسالت کیا ہے احکام سے تعبیر ہے وہاں ارسلامر رسول نلا لو آبیز نلہ رسول کی شان اسی میں ہے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 بدات سیاح کہتے ہیں جس کے آنے سے کوئی سننا जाए اٹھ جائے وہ करने वाला کرنے والا بھی اور وہ بدت بھی جہانوی ہے جیسے کوئی سننا تو اٹھ جائے جس طرح او کے آ گیا السلام علیکم بجائے مسواک کی بجائے सब پیسٹ है گیا یہ سب جہانوی ہے بدتت بھی جہانوی اور خور کرنے والے بھی بدعت سیاح اور جس کے آنے سے پورا دن اٹھ جائے ارمان سے یہ ملاد مناتے ہیں داری منڈے بھی ہاتھ ہوتے ہیں نہیں ہوتے راشی سودخار یہ سب میلاد مناتے ہیں کنجریاں بھی اس میں سب ایسی میں شیعہ والا مسئلہ کہ ان کا جب میلاد رسالت کو مناؤ گے تو مومن آئیں گے اور نہیں آئیں گے ان کا میلاد نہیں ہے تو جس سے پورا دین اٹھ جائے جس طرح نات خانی ہے چھوٹا بچہ بیرش اور عورت نات نہیں پڑھ سکتی تم لاکھوں روپے لگاتے ہو فرشتے تم پر لانت کرتے ہیں جس طرح آپ بچہ اٹھا ہوا ہے لاکھ لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں پھر وہ ڈانس بھی کرتا ہے ناچتا بھی ہے ادھر نات کرتا ہے ادھر شیطان انگل دی ہوئی ہے بونڈ میں کہ جو ناچ گانا کرتا ہے مرد ہے جا عورت ہے وہ ناچ کرتی ہے شیطان اس کی بونڈ میں انگل دیتا ہے okay. Okay. Okay. وہ نات نہیں پڑھ سکتا جو نعت پڑے اور اس کی بند میں شیطان کی انگل ہو وہ نعت نہیں ہے وہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے بدت سیاح ہے کہ نعت پڑی پورے دین سے چھٹی میلاد کی پورے دین سے چھٹی یہ میلاد نہیں ہے فرائض واجبات سنن مواقع تو بدت حجاب خاص بدت سیاح دکھاوے کی عبادت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 پیسے ہم دیں گے گیارہویں شریف کرو جتنا خرچہ کرو پیسے ہم دیں گے تم ایسا عالم نہ بلاؤ جو ہمارے خلاف بولے ہماری تہذیب کے خلاف بولے ہمارے قانون کے خلاف بولے اور علم بھی نہ پڑھاؤ باقی سارا خرچہ ہم سے لو اس لیے حافظ بہت ہیں الحافظ و کل جاہل ارے حافظ قرآن پڑھ سکتا ہے سمجھ سمجھا نہیں سکتا اس لیے وہ نہیں روکتے وہ ملاپ شریف سے نہیں روکتے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 دو والا کہتا میں کس قصور کے لیے ہوں بہشت والا کو کس وجہ سے اللہ نے ڈال دیا تو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے امال سے دو لے آؤ اور اپنے آمال سے بہشت لے آؤ تو یہاں بہشت لینے آیا ہے یا بہشت لے گا یا دو لے گا کمانے کے لیے آئے ہیں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ارے ہم بے وقوف ہیں کھانے پینے کے لیے جنت میں کیا کمی تھی ایمان سے کوئی کمی تھی